اسلام کا نظریہ یہ ہے ان ہم سونا بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کرونا <تصفيق> <محمد تصفيق> غریب رہا ہے بلندی بے امام رہا ہے ڈبلو <تصفيق> الحمد لله بحباه والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد أسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشق الله اللہ درس کا آغاز کرنے سے قبل میں یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ درس کے اختتام پر لاہور سے ہمارے آئے ہوئے مہمان ننے مننے سے قاری جو پہلے بھی اپنی تلاوت سے آپ کے دلوں کو جیت چکے سید نبی کے احمد بخاری وہ انشاءاللہ تلاوت فرمائیں گے آپ حضرات درس کے اختتام پر ان کی تلاوت سن کر تشریف لے جائیے گا آج کے درس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر چوہتر تلاوت کی ہے جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا جن کو اللہ نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں دکھا دی اور نشانیوں کے علاوہ انہوں نے گائے کا گوشت مقتول کے ساتھ لگنے سے اسے زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا پتھر سے بارہ چشمے پھوکتے ہوئے دیکھ لیے دریا میں لاٹھی مارنے سے بارہ راستے بنے ہوئے دیکھ لیے لیکن اللہ کی قدرت کی اتنی ساری نشانیاں اور معجزات دیکھنے کے باوجود انہیں ایمان لانے کی سعادت نصیب نہ ہوئی بلکہ ان کے دل اور زیادہ سخت ہوتے چلے گئے یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ اگر انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا انہوں نے بغیر کوئی موجزہ دیکھے ہی ایمان قبول کر لیا اور بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے من مانے من چاہے موجزات دیکھے لیکن اس کے باوجود ان کو ایمان لانے کی سعادت نصیب نہ ہوئی اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر آپ ایک نظر ڈالیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اللہ عنہ کوئی معاوضہ نہیں دیکھا نبوت ملنے سے قبل ہی حضور کے ساتھ دوستی تھی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ابو بکر صدیق نے فوراََ تصدیق کر دی فرمایا کہ جسے میں نے اپنی دوستی کے طویل زمانے میں آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا وہ اللہ پر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ زوجۂ متحرہ تھی کوئی معجزہ نہیں دیکھا نہ کسی معجزے کا مطالبہ کیا آپ نے نبوت کا اعلان کیا انہوں نے ایمان قبول کر لیا اگر تحلی کرم اللہ وجہ آپ کی کفالت میں تھے چھوٹے سے بچے تھے کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا نبوت کا اعلان سنتے ہی ہلکا بگوشے اسلام ہو گئے حضرت زید بن حارثہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ خادم تھے یوں تو غلام کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے لیکن آپ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا انہوں نے بھی بغیر کوئی موضوع دیکھے ایمان قبول کر لیا حضرت عمر بن خطاب ربی اللہ تعالیٰ عن جیسا سخت انسان زمان کفر میں بھی سخت اور زمانۂ اسلام میں بھی سخت بہن کی پٹائی لگائی خون بہتا ہوا دیکھا اور بہن کی استقامت اور ایمان پر مضبوطی دیکھی اور چند آیات سنی تو ایمان قبول کر لیا حضرت عثمان رضی اللہ دیلانو کو حضرت ابوکر صدیق نے دعوت دی انہوں نے ایمان قبول کر لیا ابو جہل نے معجزات کا مطالبہ کیا ابو لہب نے مطالبہ کیا دوسرے کئی مشرکوں اور کافروں نے مطالبہ کیا موجے دیکھے بھی لیکن ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہ ہو سکی اور جو قوم آیات نشانیاں موج دیکھنے کے باوجود ایمان قبول نہ کرے تو اس کے دل پھر سخت ہو جاتے ہیں اس لیے بنی اسرائیل کے دل بھی اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے سخت ہو گئے تم مقصد الوباد ذالک پھر ایسی نشانیاں دیکھنے کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے صحیح عقل ہجارتی پتھروں کی طرح سخت او اشد وقوہ بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ جب ان کے دل سخت ہو گئے حق کا چھپانا آسان ہو گیا شکر کرنے کی بجائے نہ شکرے بن گئے بچھڑے کی عبادت کرنے لگے انبیاء کے ساتھ مذاق انبیاء کی توہین انبیاء کا قتل یہ جرائم بھی انہوں نے کیے ہے ہیلا سازی جادوگری تعویذ گنڈا نجائز قسم کا یہ سب کام انہوں نے کیے جب ان کے دل سخت ہو گئے دل کا سخت ہو جانا یہ اللہ کا ایک عذاب ہے اللہ کا عذاب صرف پتھروں کی بارش کی صورت میں نہیں ہوتا اللہ کا عذاب صرف سیلاب کی صورت میں نہیں ہوتا اللہ کا عذاب آگ برسنے کی صورت میں نہیں ہوتا اللہ کا عذاب بندر اور خنزیر بنانے کی صورت میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا عذاب کئی اور صورتوں میں بھی ہوتا ہے یہ تفرقہ بازی فرقہ واریت یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے یہ آپس میں نفرتیں یہ عداوتیں یہ لڑائی جھگڑے یہ دشمنیاں یہ قتل و غارت گری یہ عدم تحفظ یہ بد امنی یہ مہنگائی کا سیلاب یہ ظالم حکمرانوں کا تسلط یہ کافروں کا مسلمانوں پر غلبہ ایک ڈر اور خوف یہ بھی اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں اسی طریقے سے انسان کے دل کا سخت ہو جانا یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو جائے اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لا تکسر الکلام لغیر ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسری چیزوں میں کلام زیادہ نہ کرو کیونکہ فضول باتوں سے دل سخت ہو جاتا ہے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ انسان کے دل کی قسوت چار چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے پہلی چیز جمود العین آنکھوں کا خشک ہو جانا اس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے کبھی آنسو بہتے ہی نہیں دل ایسا سخت ہو گیا آنکھوں سے آنسو کا ایک کپڑا نہیں ٹپکتا جنازے اٹھاتے ہیں قبرستان سے گزرتے ہیں لوگوں کو تکلیفوں میں آزمائشوں میں بیماریوں میں پریشانیوں میں مبتلا دیکھتے ہیں قرآن کی آیات سنتے ہیں حضور کی احادیث سنتے ہیں آخرت کا تذکرہ سنتے ہیں لیکن کبھی دل میں حرکت پیدا نہیں ہوتی کبھی رونگتے کھڑے نہیں ہوتے کبھی آنکھوں سے آنسو بہتے ہی نہیں دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صادق آتی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی کہ تمہیں بھری مسجد میں بھی بھری مسجد میں ایک بھی خوشو خزو کے ساتھ اللہ کے در کے ساتھ نماز پڑھنے والا دکھائی نہیں دے گا جس کے جسم پر کپ کپی ہو جس کے دل پر لرزہ ہو جس کی آنکھوں میں نمی ہو ایسا نظر نہیں آئے گا دوسروں کو تنقیدی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے ہم تو خود بہت گناہ گار. اللہ بس کسی طریقے سے معاف فرما دے لیکن یقین جانے کے بعد اوقات مساجد میں دیکھتے ہیں اول تو کوئی اللہ سے مانگنے والا نظر نہیں آتا کوئی مانگنے والا دکھائی دے تو اس یقین کے ساتھ تجروں کے ساتھ ابتحال کے ساتھ آجزی کے ساتھ جڑگڑاہت کے ساتھ آہو بکا کے ساتھ مانگنے والا تو کوئی نہیں دکھائی دیتا تو فرمایا کہ دل کی خساوت چار چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے پہلی چیز جمود العین اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو نہ بہیں جب کہ یہ جو آنسو کے چند قطرے ہیں جو گناہوں پر ندامت کی وجہ سے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک مومن کی آنکھوں سے ایک گناہگار کی آنکھوں سے بہتے ہیں اللہ کی نظر میں یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ دنیا میں ان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی کوئی ہیرا کوئی موتی کوئی قیمتی سے قیمتی پتھر اور دھات سونا اور چاندی دولت کے انبار ندامت کی وجہ سے بہنے والے آنسو کے ایک کترے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جہنم کی آگ آقا نے فرمایا کہ حرام ہو جاتی ہے ایسے شخص پر جو اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے دوسری علامت کہ دل ایسا سخت ہو جائے کہ اس میں نرمی نہ ہو دل میں نرمی نہیں رقت نہیں تیسری چیز طول عمل لمبی لمبی امیدیں لمبے لمبے منصوبے پروگرام ایسا نہیں ہے کہ انسان کو پروگرام نہیں بنانا چاہیے پروگرام بنانے چاہیے جائز منصوبے بنانے چاہیے لیکن اتنی لمبی امیدیں اتنے لمبے پروگرام کہ حضرت نو علی علیہ السلام کی زندگی بھی اس کو مل جائے تو اس کے پروگرام کبھی ختم نہیں ہوں گے انہیں میں ہر وقت الجھا ہوا ہر وقت الجھا ہوا بس یہ یہ کام ہو جائے تو پھر اللہ اللہ شروع کروں گا بس یہ ایک اور فیکٹری لگ جائے تو اللہ اللہ شروع کر دوں گا بس ایک دوسرے بیٹے نے نیا کاروبار شروع کیا یہ سیٹ ہو جائے بس اللہ اللہ شروع کر دوں گا اور یہ سوچنے والے بھی بہت تھوڑے یہ سوچنے والے کہ اللہ اللہ شروع کر دوں گا یہ بھی بہت تھوڑے شاید سو میں کوئی ایک ہو لیکن اسے کیا پتا کہ اس پروگرام کے تے تکمیل تک پہنچنے سے پہلے خود اس کی زندگی کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو لمبی امیدیں منصوبے اور پروگرام اور چوتھی چیز ہر سے دنیا دنیا کے شدید حریص ہے اور یاد رکھیں کہ یہ جو علامت بیان کی جا رہی ہیں یہ ساری کی ساری یہودیوں کے اندر پائی جاتی تھی آپ ابھی سنیں گے سورہ بقرہ تو آپ تسلیم کریں گے کہ یہ ساری کی ساری یہودیوں والی نشانیاں ہیں اور صفات ہیں جو آج ہم نے اختیار کر لی اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ دل کی کساوت دل کی شدت اور دل کی سختی دور فرما دے ہمارے دل اس کے لیے نرم ہو جائیں فرمائے کہ پتھروں کی طرح سخت یہود کے دل بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ وہ ان نمن خجارتی لما يتفجر منه الحار اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹتے ہیں وہ ان نمین لما یش اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں فخر منہ الما ان سے پانی نکل آتا ہے وہ ان نمین ہا لما یح من من خش اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں اللہ اسرائیل کی اولاد کے سامنے پتھروں کی مثالیں دے رہے ہیں بعض پتھر ایسے ہیں جس سے جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں بعض پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں یہ تشبیہات اور یہ مثالیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد خوب سمجھتی تھی وہ یہ منظر دیکھ چکے تھے جب پتھر سے بارہ چشمے پھوٹے تھے اور وہ یہ منظر بھی دیکھ چکے تھے جب پہاڑ پر پہاڑ پر تجلی اللہی کا اکس پڑا تھا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا پلما تجلّہ رب جبلی بخرموسا سعقا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے کب؟ جب پہاڑ پر اللہ کی تجلی کا عکس پڑا تو وہ ان مثالوں کو خوب سمجھتے تھے تین قسم کے پتھر اللہ نے بیان کیے گویا کہ یہ بتلایا جن کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے اول تو انہیں ان پتھروں کی طرح ہونا چاہیے جن سے نہریں پھوٹتی ہیں تو دور دور تک کے لوگ سیراب ہوتے ہیں اگر ایسے نہیں تو پھر انہیں ان پتھروں کی طرح ہونا چاہیے جو پھٹتے ہیں تو ان سے تھوڑا سا پانی نکل آتا ہے کم از کم قرب و جوار کے لوگ سیراب ہو جاتے ہیں اور اگر ایسا بھی نہیں تو کم از کم انہیں ان پتھروں کی طرح ہونا چاہیے جو پھٹتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں خود تو اللہ کے خوف سے گر پڑے انسان کسی کو عمل کی راہ پر نہ لگا سکے خود تو عمل کی راہ پر لگ جائے اللہ اے ایبنی اسرائیل نہ تو تم ان پتھروں کی طرح ہو سکے جن سے دور دور تک لوگ سیراب ہوتے ہیں نہ ان پتھروں جیسے ہو سکے جن سے قریب والے کم از کم سیراب ہو جاتے ہیں اور نہ ان پتھروں کی طرح ہو سکے جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں خود سجدہ ریز ہو جاتے ہیں یہ چیز صرف بنی اسرائیل کے علماء کے لیے اللہ نے بیان نہیں فرمائی یہ بات اللہ نے اس امت کے علماء کو بھی سمجھانے کے لیے بیان فرمائی ہے اول تو ان سے علم کے چشمے اور نہریں پھوٹنی چاہیے وگرنہ قرب و جوار کے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے اور آخری مرحلہ یہ کہ وہ خود تو عمل کرنے والے ہوں خود اللہ کے سامنے رونے گڑ جھکنے جکنے اور سجدہ کرنے والے ہوں تَعْمَلُونَ اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو کچھ تم کرتے ہو اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے کیا تم توقع رکھتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ پتھروں جیسے انسانوں سے بھی یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید یہ کبھی ایمان قبول کر لے ان کے لیے بھی روتے تھے اللہ سے مانگتے تھے عمر بن خطاب بھی تو پتھر جیسا انسان ہی تھا اللہ کے نبی نے دعا فرمائی دہن نے استقامت دکھائی اور قرآن نے دل کو بدل دیا تو ایمان قبول کر لیا تو ایسے ایسے لوگ جن کی سنگ دلی شقاوت انتہا کو پہنچی ہوئی حضور ان سے امید رکھتے تھے کہ شاید ایمان قبول کر لے حضور نے تو زخمی ہونے کے باوجود اور فرشتے کی پیشکش کے باوجود طائف والوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی تھی ہدایت کی دعا کی تھی اللہم محب قومی فإنهم لا يعلمون اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ جانتے نہیں ہیں میں ان کے لیے کیوں بد دعا کروں یہ ایمان نہیں قبول کرتے شاید ان کی نسل ایمان قبول کر لے چنانچہ ایسا ہوا یہود کا بھی یہی حال تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات اور صحابہ کرام خصوصاً انصار جو مدینہ کے یہودیوں کے حلیف بھی تھے اور ان کے پڑوسی بھی ان کی ساری خباستوں اور شرارتوں اور نجاستوں اور تصابتوں کے باوجود یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ شاید یہ ایمان قبول کر لے اللہ نے فرمایا کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے مقدقہ نفریق المنہ یسما کلام اللہ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں سم میو پھر اسے سمجھ لینے کے باوجود اکلو پھر اسے سمجھ لینے کے باوجود کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں اس میں تحریف کر دیتے ہیں وہم یا علام اور وہ اسے خوب جانتے ہیں یہود نے اللہ کے کلام میں تورات میں لفظی تحریف بھی کی اور مانوی تحریف بھی کی یہ تحریف تورات میں بھی ہوئی ہے انجیل میں بھی ہوئی ہے تحریف سے اگر کوئی کتاب محفوظ ہے تو وہ صرف قرآن کریم بقیہ کتابیں تحریف سے محفوظ نہیں رہ سکیں کہیں تو انہوں نے لفظی تحریف کی الفاظ کچھ تھے بدل دیا ان کی جگہ دوسرے الفاظ رکھ دیے اور کہیں مانوی تحریف مطلب کچھ تھا کچھ اور بیان کر دیا جو حضرات اس بحث کو علمی انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں وہ حضرت مولانا رحمت اللہ کی رانوی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب اظہار الحق کا مطالعہ فرمائیں اس کتاب کا ترکی میں انگریزی میں فرانسیسی میں اور گجراتی میں ترجمہ ہو چکا اور اردو زبان میں ترجمہ بھی ہوا اور مزید حواشی اور اضافوں کے ساتھ اسے مرتب کیا حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم نے اور اسے شائع کیا بائبل سے قرآن تک کے عنوان سے اس کتاب میں حض مولا رحمت اللہ کی رانوی نے دلائل کے ساتھ حوالوں کے ساتھ عیسائیوں کے اپنے اقوال کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی عہد نامہ قدیم اور عہدنامہ جدید دونوں میں بے شمار تحریفات بھی ہوئی اختلافات بھی ہیں اور غلطیاں بھی ہیں اور ایسی غلطیاں اور ایسی تحریفات جن کا اطراف خود عیسائیوں نے کیا ہے مولانا نے یہ کتاب اس زمانے میں لکھی تھی جب ہندوستان پر اقتدار اور حکومت میں غلبے کے بعد عیسائیوں نے چاہا کہ مذہبی اعتبار سے بھی مسلمانوں کو مغلوب کیا جائے اور عیسائیت کو غالب کر دیا جائے عیسائی مشینریوں نے ہندوستان میں اس زمانے میں ایک طوفان بدتمیزی مچا رکھا تھا اور ان کا سرگنا اور پیش پیش تھا پادری فانڈر جس نے اسلام مسلمانوں حضور اور قرآن کے خلاف کتاب لکھی نیزان الحق کا جواب دیات مولانا رحمت اللہ نے رحمت اللہ نے اظہار الحق کی صورت میں آج بھی جہاں غربت ہوتی ہے جہاں جہالت ہوتی ہے اور جہاں ہماری دعوت نہیں پہنچتی وہاں عیسائی پہنچتے اپنی تحریف شدہ کتاب کی صداقت منوانے کے لیے اور اپنے ایک ایسے مذہب کو قبول کروانے کے لیے جو مذہب اس زمانے کے انسانوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا لیکن ہم نے اسلام کی دعوت نہ دی جیسے عیسائیوں نے عیسائیت کی دعوت دی اگر اللہ کبھی فرصت دے تو حساب لگائیے عیسائیت کی دعوت پر عیسائیت کی تبلیغ کر تبلیغ پر جتنے وسائل خرچ کیے جا رہے ہیں جتنے ریڈیو اسٹیشن وقف ہیں جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جتنے ہسپتال جتنے اسکول جتنے کالج بنائے جا رہے ہیں اتنا کام مسلمانوں ہم نے نہیں کیا اسکول ہم بھی بنا رہے ہیں اسپتال ہسپتال ہم بھی بنا رہے ہیں لیکن محض پیسہ کمانے کے لیے اسلام کی خدمت بہت کم لوگ ہیں جن کے پیش نظر ہے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم آگے بڑھ کر عیسائیوں کو دعوت دیتے قبول اسلام کی اس لیے کہ ان کا مذہب تو ایک گورکھ دھندا تزادات کا مجموعہ عقائد سے لے کر عبادات تک کمزوریاں ہی کمزوریاں کتاب ایسی کہ تحریفات اختلافات اور غلطیوں کا مرکب ہمارے پاس تو قرآن ہے قرآن جس کے ایک ایک شوشے کی حفاظت پر قسم کھائی جا سکتی ہے اور جس کی حفاظت کا اعتراف صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی کرتے ہیں آج تک کوئی غیر مسلم کوئی یہودی کوئی عیسائی ثابت نہیں کر سکا اور قیامت تک ثابت نہیں کر سکیں گے کہ اس کتاب میں ذرہ برابر بھی کوئی تحریف ہوئی ہے مذہب ایسا جاندار عقائد سے لے کر عبادات تک اور معاملات سے لے کر اخلاق تک کہ اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی لیکن ہم نے دعوت نہیں دی ہم نے دعوت کا حق ادا نہیں کیا اور آج دعوت نہ دینے کی وجہ سے ہم پٹ رہے ہیں دنیا بھر میں پٹ رہے ہیں فرمایا کہ تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے مقدکان فری قم من یسما اون کلام اللہ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں پھر اسے سمجھ لینے کے باوجود کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں وہم یا علمون اور وہ اسے خوب جانتے بھی ہیں لک البین آ منو کالو آ یہودیوں کے ایک گروہ ایک اور گروہ کا ذکر فرمایا کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہم ایمان لے آئے بزا خلا بعظم الآباز جب آپس میں تنہا ہوتے ہیں کالو اتوحدی سون بت علیہ کم ارے کیا تم ان مسلمانوں کو وہ بات بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے جس سے وہ تمہارے مقابلے میں رب کے حضور حجت پیش کریں گے افلاتا فلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو بعض یہودی آ کر ایمان کا دعویٰ کرتے اور گویا کے حضور کا اور مسلمانوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے باتوں باتوں میں یہ بھی بتا دیتے کہ ہماری کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں آپ کی صداقت کی نشانیاں ہیں جب یہ اپنوں کے پاس جاتے تو وہ انہیں شرمندہ کرتے کیوں بتاتے ہو کیا اس لیے تاکہ یہ تمہیں اللہ کے سامنے جھوٹا کر سکے گویا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم نہیں بتلائیں گے کہ تورات اور انجیل میں حضور کی آمد کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں بشارتے ہیں صداقتے ہیں علامات ہیں نشانیاں تو پھر حضور کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا ان کا خیال یہ تھا کہ آسمانی انف